اللّہ الدیلہ علیم العیبی وشہدیُ الرحمٰیم صدف اللّہ العدیم ربش رحلی صدری وصبلی قولي وحلۃ قبولی رشدنا رشدان من بنشرور انفسینہ اللهم فانہ بما المطانہ فاونہ وزدنا علما اللہ مسلم على سیدّا محمد ولی علی سید محمد وبارک وسلم یا اس آیت کا پچھلی آیت سے جو ربط ہے وہ علماء نے یوں بیان کیا جو کل عرض کیا تھا کہ شرف الکلام بشرف المتکلم کلام کا جو شرف ہے وہ متکلم کے شرف کے اعتبار سے ہے تو کلام کا شرف بھی شرف بھی بتا دیا اور اس کے بعد متکلم کی حیثیت اور عظمت کا بیان بھی آ رہا ہے ہوا اللہ مبتدہ خبر ہوا اللہ وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہے یعنی ہوا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے کہا کے کہ پیچھے کلام کا ذکر تھا لنزلّا حاضل قرآنہ علی جب لار تہ خوشیان تو پیچھے جب قرآن کا بیان ہے تو یقیناً قرآن کسی کا کلام ہے کوئی متکلم ہے تو پھر ہوا کی ضمیر کہاں لوٹے اس مفہوم کی طرف جو پیچھے ایک رائے کے مطابق دوسری بتاتا ہوں. تو کیا ہوگا ہوا من المتم اللہ ٹھیک ہے اللہ سبحان وطع نے کلام فرمایا ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ضمیر شان ہے ضمیر شان جو ہے وہ جملے کے شروع میں بھی آ جاتی ہے اس کو ضمیر شان بھی کہتے ہیں مولنس آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں ضمیر قصہ تو جس طرح قل هو اللہ احد ہے قل ہوا اللہ تو وہاں اکثر علماء نے کیا کہا کہ ہوا کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر شان ہے یعنی الامرو ولقصۃو و ان الََََََََََََََََََََ الواحد ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہاں بھی ہو سکتا ہے یہ. ہوا ضمیر شان ہے اللہ پھر مبتدا ہے اور اللّی جو ہے اس کی خبر ہے اللہ من اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے عالم الغیبی یہ خبر ثانی ہو جائے گی ٹھیک ہے اللہ عالم الغیب اللہ سبحان و تعالیٰ عالم الغیبی و شہادہ تو کہا کہ الغیبی و شہادہ مراد الغیب و شہادہ بن نسبتی بن نسبتی اللّہ سبحان و تعالیٰ بن نسبتی ہر شے اللہ کے لیے تو حاضر ہے ہمارے اعتبار سے غیب اور شہادہ عالم الغیب و ہوا اور الرحیم وہ رحمٰن اور ہے مبتدا خبر اور الرحیم اور کا بھی بیان گزر چکا بہت سی آرائیں لیکن ایک رائے میں نے عرض کی تھی جو ابن قیم علیہ الرحمہ کی بھی ہے اور بھی بہت سے علماء کی کہ رحمان جو ہے وہ صفت ذات ہے رحیم کیا ہے صفت فعل ہے لہٰذا اللہ سبحانہ کا دوسروں پر رحمت فرمانے کے اعتبار سے جب صفت لے کر آتے ہیں تو صفت رحیمیت ہوتی ہے وہ کان اب رحیمن یہ یعنی آتا کہ وہ کانا بالمنینا اسی طریقے پر رحمان جو ہے وہ اللہ ہی کا نام ہے مخلوق کا نہیں ہو سکتا رحیم مخلوق کا بھی ہو سکتا ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن میں کیا ہے وہ بالمنینہ رعوف رحیم تو رح رحیم نام رکھا جا سکتا ہے لیکن آپ رحمان نہیں نام رکھ سکتے ٹھیک ہے اس لیے کہ رحمان کو لفظ جلالہ کے پیرال القرآن مجید نے بیان کیا کلّ ابد اور رحمٰن تو باقی فالان کا بدن آپ جانتے ہیں وہ کا وزن ہے فعلان کا بدن اس کے اندر ہے اس کی صفت کیا ہے اس کے اندر ہے سوران ہے سوران بھی فوران فوران فوران ہی جان تو فرمایا رحمان الرحیم ہو الذي وہی ترکیب ہے لدی لا اللہ الملک الملک القدوس قدوس کے بارے میں کہا کہ عربی زبان میں اس وزن پہ نام نہیں آتے سوائے دو تین کے قدوس کون سا وزن ہوا فعول کہا کہ اس پر دو ہی نام ہیں سوری تین ہے یا دو ہیں غلبت قدوس سبوح یعنی اس وزن پر اللہ سبھانا ویسے بھی نام نہیں آتے فعول کے وزن پہ عربی زبان میں نام نہیں ہے تو سبوح قدوس یا یہ صرف دو ہیں یا ایک کوئی اور اللہ والا تو فول قدوس ہے کہاں سے قاف دال سین کا مادہ کس پہ دلالت کرتا ہے ید القدوس القدس هُوَ القدس هُوَ ایک ہے مس... سبوح سبوح کا لفظ دلالت کرتا ہے تسبیح پہ ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی تسبیح کے اندر کیا مفہوم ہے کہ وہ ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے اور قدوس کے اندر بھی یہ مفہوم متضمن ہے لیکن ایک اور جو ہے کہ وہ پاک ہے فی نفسی تہارت والا توحر قدس کے اندر کیا ہے توہر لہٰذا المکان المقدس کیا ہے المکان الطور انفل وادل مقدسی توا تم مقدس وادی توا میں ہو تو بیت المقدس ہے مقدس بھی کہتے ہیں اسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح روح القدس قدس بھی اسی سے یعنی اروح و تحرا ارروح و طر تو اللہ القدوس اُوتر اس لیے صوفیہ کہتے ہیں, کہتے ہیں القدوس, هو فلا يطحر القلب بذکر القدوس یعنی دل جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا سوائے کہ قدوس کا ذکر کیا جائے اللہ هو هو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کی جو رقو کی ہے ان میں سے کیا ایک قدوس رب کتی والروح یہ آپ کے رکو اور سجدے کی دوؤں میں سے سبوح قدوس رب الملائی والروح پھر قدوس اور سبوح کے اندر ایک فرق یہ بھی ہے کہ تسبیح کے اندر سبوح ہے مصباح کے اندر یہ مفہوم ہے کہ کوئی اس کی پاکیزگی بیان بھی کر رہا ہے یعنی نحن الصب ٹھیک ہے قدوس کے اندر بھی اگر چدس وہ آتا ہے لیکن فی نفسی ہی طاہر ہونے کا مفہوم سوائن ام لم سبلم کہ نہیں چاہے اس کی تصویر بیان کی جائے یا نہ کی جائے فہو القدوس فہوا القدس ذاتی ذاتی السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر مصدر کے ذریعے وصف آئے تو کیا مطلب ہوتا ہے مبالغہ ٹھیک ہے مزدر نا سلیما یسلم سلام تو السلام کا مطلب ہوگا فی سراپا سلامتی ہے ویسے سلیم اسلم سلام کا مطلب کیا ہے پاک ہونا محفوظ ہونا سلیم محفوظ ہونا تو فہو السلام فہو ای فی ویفی سلام ویسلام اپنی نفس میں بھی وہ ذات میں بھی سلام ہے دوسروں کو بھی سلامتی وہی رہتا ہے ٹھیک السلام المؤمن, المؤمن کے بھی دو مطلب بیان کیے گئے ایک مطلب یہ المؤمن ایمان دینے والا سمجھ آ رہی ہے المن ایمان دینے والا المن امن دینے والا المن یو امن الم المن فغو المن المن الغالب القحر الغلبا و القحر و المراقبہ ستوتی المحیمن کون ہے جیسے قرآن مجید کے بارے میں کیا صفت آئی ہی وہ محمن تمام کتابوں پر اب نگران کون سی کتاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید تو وہ محمن ہے غالب ہے سب پہ اسی طرح اللہ سبحانہ مطالعہ محمن ہے لہذا بہت سے علماء نے محمن کا معنی بیان کیا مراقب رقیب جو نگرانی فرما رہے ہیں وہ سمجھا رہی کہ نہیں کہاں اللہ کن علیکم رقیبہ تو المحیمن العزیز العزیز کس کو کہتے ہیں الذي لا جانب العزیز کون ہے اللہ جس پر کسی کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا سمجھا ال، ال، ال، ال، ال، ال، کیا بتایا میں نے جانب جانب ہوتی ہے یہ جمپ یعنی اس کو اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا راما ی کا مطلب ہوتا ہے قصد کرتا ہے یہ عزت کا مفہ ہے یعنی عزت کے اندر اصلا کیا ہے غلبہ اور نادِر ہونا یعنی اگر اپ کا فلاں دون عزیز الوجود فمعناه نادر الوجود یب یعنی العزیز بمعنى الواجب الوجود نادر الوجود بمعنى انه نہیں ہے کوئی چیز اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور دوسرا مطلب اس کے اندر ہے لا یرام جانبہ جس کی جانب پر کوئی قصد نہیں کر سکتا وہ عزیز ہے ابراہیم ابن ادم کی ایک دعا ہے وقنوفنا بركنک الذی لا یرام ایک دفعہ رستے میں تو سامنے شعر آ گیا سب لوگ ڈر کے مارے دور کھڑے ہوئے ہیں شعر ہے اور ابراہیم ابن حدم ادم نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا تو وہ آگے بڑھے اور یہ دعا انہوں نے پڑھی اور شیر جو ہے وہ غائب ہو گیا تو وہ مشہور دعا ہے اللہ مستورنہ اللہ محروس نہ بھی لا تنام لطی لات وقنف لا بھی وارحمنا نکل لدی لا یوران وانت بھی قدرتی کا وانت لانلی کو انتر بہرحال اس میں بھی رخ نکل لدیلا یوران رکن جالب کو کہتے ہیں رکن کس کو کہتے ہیں جانب کو بہرحال تو عزیز وہ ہے الزیز ہوں کہاں گیا القبی ہاں ٹھیک فرمایا کہ العزیز الجبار ٹھیک ہے جبار جو ہے نا مادہ اس کا آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے جبر سے جبر یج بھی آتا ہے اجبر یجبیرو بھی آتا ہے اجبر یجبیرو کا مطلب ہے مجبور کرنا جبر یشگرو کا مطلب بھی مجبور کرنا ہے تو جبار جو ہے وہ جابر سے اس میں مبالغہ ہے ٹھیک ہے جابر جبار اچھا جبر یشگرو کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے جس کے ارادے کے سوا کچھ نہ ہو سکے جابر وہ ہوتا ہے نا جس کا ارادہ چلتا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں دوسرا مطلب ہوتا ہے جبر یجبرو کسی کے زخم پر مرہم رکھنا ٹھیک ہے لہذا جبیرہ کس کو کہتے ہیں جبیرہ آپ نے پڑھا ہوگا فقہ میں کہ حل یجوز المس والجیرتی پٹی جو باندھی جاتی ہے یہ زخم کے اوپر تو اس کو بھی جبیرہ کہتے ہیں تو جبر جبیرہ مرہم کو بھی کہتے ہیں یعنی زخم پر مرحم جو لگایا جاتا ہے عربی کا لفظ مرحم اس کو بھی جبیرہ کہتے ہیں پھر اس مرحم پر جو پٹی باندھ جائے اس کو بھی جبیرہ کہتے ہیں آج کل یہ جو شہ ہوتی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں جبیرہ تو ایک معنی ہے جس کے ارادے کے سوا کچھ نہ ہو سکے وہ کون ہے جبار لہٰذ لیکن ہم اپنے آپ کو مجبور نہیں کہتے ہیں امام احمد بن حمبل علیہ الرحمن فرماتے ہیں ان سے ہے باقی علماء نے بھی فرمایا کہ مجبور وہ ہوتا ہے جس پر کسی اور کا ارادہ چلے اس کے ارادے کے برخلاف وہ مجبور ہوتا ہے تو اللہ جببار تو ہے اور اسی کا ارادہ ہم پر چلتا ہے لیکن اس کا ارادہ ہمارے اس کے ارادے کے موافق ہو کر ہمارا ارادہ عمل کرتا ہے تو لہذا ہم مجبور نہیں ہوتے مجبور کون ہے اللہی یز طورقی فلا الخلاف عادتی اللہ خلاف ارادتی سمجھا رہی کہ نہیں تو لہذا مجبور نہیں ہے مجبور کون ہوتا ہے جو اپنے ارادے کے خلاف کرے ہم اپنے ارادے کے خلاف نہیں کرتے اللہ کا ارادہ جو بھی ہے اسی کے موافق ہمارا ارادہ ہوگا نا تو ہم اس معنی میں مجبور نہیں ہیں اس معنی میں مجبور نہیں ہے لہٰذا اہل سنت کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ لا جبر جبر نہیں ہے ہمارے اندر اختیار ہے اس اختیار کی حقیقت کیا ہے بس وہ اللہ کے اختیار اور ارادے کے تابے ہیں تو اس معنی میں بھی اللہ جبار ہے ائی لا یا دس فلکون شعین اللہ بھی مشیتی وہ بھی ابادتی ہی وہ بھی جبری ہی وہ بھی جبروتی وہ بھی اجباری ہے فک الحم مجبرون مجبرون دوسرا مطلب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو تصور ہے اور اللہ پر ایمان ہے وہ انسان کے زخموں پر مرحم کے مانند ہیں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں اللہ مغفرلی برحمنی وجبرنی کون سی دعا ہے وہ جو دو سجدوں کے اس میں کیا لفاظ آتے ہیں وجبرنی اس کا مطلب ہوتا ہے جبر خاطر اس کو کیا کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کسر خاطر ایک ہوتا ہے جبر خاطر کسر خاطر کا مطلب ہے کسی کا دل دکھانا اور وجبرنی کا مطلب ہے جبر وجب سے کسی کا جبر خاطر کرنا اس کے دل کو غم گساری دینا اس کی تکلیف کو دور کرنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہیں کہ جن جن کی وجہ سے اور جن پر ایمان رکھنے کی وجہ سے تکلیفیں ہلکی ہو جاتی ہے کہ اس معنی میں بھی اللہ کیا ہے لئنہو یجبر الخلق لئنہو یجبر الخلق الانسان اذا علم ان اللہ وان و اللہ خالق و شعی اللہ, اللہ بھی مشیتی فہادی عقیدہ تسلی ہی وہ تحدیک البا ہوں تو یہ مراد جبار الجبار مرادہ جبار کا دوسرا معنی کیا الدی یجبر خاطر السان اس کے بعد فرمایا المتکر المتکر دیکھیں المتکبر اور مستقبر میں تھوڑا سا فرق ہے بتایا تھا مستقبر وہ ہے علیہ سا کبی رن ٹھیک ہے یا رب سو یس تقبر متقبر کون ہے وہ جو اپنے کبر کو اپنی بڑائی کو دوسروں پر ظاہر بھی کرے یعنی متکبر کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے استقبار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آبجیکٹ چاہیے ہاتھ واضح کہ نہیں تو اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ بتائے کہ میں کبیر ہوں اس لیے کہ وہ واحد کبیر ہے یعنی متقبر کا مطلب ہے ہوا متقبر الخلق وہ کہتا ہے تمام مخلوق سے کہ تم سب چھوٹے ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے حشمته تو ہو و حتم ہو و اہلک تو ہو ٹھیک تو المتکر الدی یس تحت القبر و یس تحت کو ائیں یوزر کب ہیرا کب رہ کہ وہ اپنا کبر ظاہر بھی کرے تو فرمایا سبحان الله یو شریکون سبحان الله ائی سب ہو سبحان اللہ رفول سب مطلق استعمال ہوتا ہے یہ اس سے پہلے فعل معذوف ہوتا ہے وجوبن یعنی یہ عرب نہیں بولتے کہ سب ہو سبحان اللّہ جب سبحان لے کر آنا ہے تو فعل کیا کرنا ہے محضوف وجوبً آپ کہیں نکال دیتے ہیں کیا فرق پڑے گا نکال نکالنے عرب نہیں بولتے ہیں یعنی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ نصب سب ہو سبحان اللہ وہ کہیں گے نسبہ بھی ہو تصبیح اللہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے سبحان اللہ کہیں گے تو فعل لے کر نہیں آئیں گے بہت باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں تو سبحانہ کے بعد سے پہلے مفعول مطلق ہے نا تو مفعول مطلق سے پہلے آپ فیل ظاہر بھی تو کر سکتے ہیں لیکن یہاں معذوف ہے وجوبن سبحان اللہ یہ شریقون سبان السرا بہ دی ہوں الباری دیکھیں یہ تین الفاظ ہیں خالق باری اور مصور تو علماء نے کہا کہ بھائی خلق کیا ہے خلق ہے بنانا ٹھیک ہے من شعی خلق و من بن الباری کیا ہے خلق و من لا شعی المصور کیا ہے بعد خلقه، بعد خلقه فاللہ خلق الکون من العدم ہُو باد تصویر بر ایبرہ کا مطلب کیا ہے بری کرنا بر ایبرو کا کیا مطلب ہے بری کرنا تو جب خلق کے لیے استعمال ہو یا اللہ کے لیے استعمال ہو کہ فلین البر الخل اللہ برا الخلق ای برا الخلق من العدم و ال وجود۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے الکون خلق کا من العدم من لاشی یہ عقیدہ ہے نا تو باری کون ہے بدی کے اندر جو ہم مفہوم بیان کرتے ہیں نا نہیلو کا یعنی کریشن وداؤٹ اینی یا وداؤٹ اینی میٹر وہ زیادہ کمی معنی ہے باری کے اندر بدی کے اندر ہے ایک ایسی کریشن جس کی کوئی مثال نہ ہو ٹھیک ہے خل خی ان علی گئی مثال ان سبق علیغیر مثال سبق اس میں یہ ضروری نہیں کہ خل خوشی بات واضح کریں لیکن باری کے اندر کیا ہے خلخشی من العدم تو اللہ نے گویا اگر مادہ پیدا کیا تو یہ اللہ باری ہے مادے سے چیزیں پیدا کی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کون ہے خالق ہے اور پھر مادے کو مختلف شکلیں دیے شے پیدا کر کے اس کی صورت گری کی ہے تو یہ کیا ہے تصویر و لدی یس رقم فل کئی فیشہ لا عزیز الحکیم تو هو اللہ حسن ترمزی کی روایت میں جو ننانوے نام ہیں تس ان و تسعین اسمنس دخل الجن تو علماء نے کہا کہ وہ کیا ہے ہاں وہ ننانوے نام حسر یہ حدیث میں حسن رہ بلکہ اللہ کے اس کے سوا بھی بہت سے نام ہیں اور احادیث میں بھی مر گئی ہیں بہت سے نام وہ ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں اب اس اثر طبی فیل مل تو الصماء الحسنہ میں مفہوم کیا جو بھی اچھا نام ہے وہ اللہ کا ہے بات ہے اور اللہ کے اسما جو ہیں وہ توقیفی ہیں بات ہے عموم اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ اسما توقیفی ہیں اور امام راضی اور امام غزالی یہ کہیں صفات توقیفی نہیں ہیں یعنی اللہ کے لیے کسی ایسی صفت کا اس بات کیا جا سکتا ہے لیکن اس جو صفت کمال ہو اور اس میں سے ہر قسم کے نقص کی نفی کر دی گئی ہو لیکن اس سے اسم نہیں بنایا جائے گا جب تک توقیف نہ آ جائے جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہ آ جائے باقی کچھ علماء یہاں یہ بھی بحث کرتے ہیں کہ پھر جو باقی زبانوں میں خدا کے نام لیے جاتے ہیں خدا گاڈ یہ وہ تو اس میں بھی صحیح تر قال یہ ہے کہ وہ بولے جا سکتے ہیں کیونکہ اصلاً یہ جو خدا کے نام ہیں ان کا اوریجن یعنی ہر زمانے میں کسی نہ کسی جگہ خود پیغمبر آئے ہیں نا انہوں نے لوگوں سے ان کی زبانوں میں گفتگو کی ہے تو خدا کے لیے جو بھی نام موجود ہیں اس میں بنیادی طور پہ شرک نہیں ہے لوگ کہتے ہیں گاڈ کیوں بولا تو گوڈ کے اندر تو وہ مفہوم کیپیٹل جی سے بھی لکھا جاتا یہ غلط بات ہے اصل پیچھے جو مفہوم ہے نا یہ جنہوں نے تحقیق کی وہ بتاتے ہیں یہ اس سے بھی پہلا ہے یعنی ٹرینٹی سے پہلے ہے یہ لفظ اور اس اس کے اندر گوڈ کا جو تصور ہے وہ وہی ہے گاڈ کا لغوی معنی کیا ہے ون ہو از سپلیکیٹڈ ون ہو از ورشپڈ یہ اس کا گوڈ کا بنیادی مطلب ہے تو گاڈ بھی بولا جا سکتا ہے خدا بھی بولا جا سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کی پابندی نہیں لگانی چاہیے کیونکہ لغت کے اعتبار سے اور دین اس لیے نہیں آیا کہ تمام لغات بھی ختم کر دی جائے اور خدا کے لیے کوئی اور اسماء حسنہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان لغات میں تو ان کو رد کر دیا جائے یہ ایک غلط تصور ہے جو کچھ لوگوں کے یہاں پیدا ہو گیا صحیح تر قول یہی ہے اس کو بولا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں خدا ہو گاڈ ہو اس پر بہت عمدہ جو ہے وہ تحقیق ہے لغات کے وہ بہت ماہر ہیں ڈاکٹر عمر عبداللہ شاہ آپ لوگ جانتے ہوں شکاگو میں اور ویسے بڑے عالم فاضل آدمی اور تو لغات بہت جانتے ہیں اسپینش بھی جانتے ہیں جرمن بھی جانتے ہیں اور جو ہے وہ انگریزی تو خیر ان کی اپنی زبان ہے عربی بھی بہت اچھی جانتے ہیں عبدالرزید یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے کسی زمانے میں پھر فارسی بھی جانتے ہیں اردو بھی بس تھوڑی تھوڑی اچھا ہے کہتے ہیں بندہ نہیں جانتے بس ایسے ہی اصل میں جب آخری دفعہ مسجد نبی میں ان سے بھی ملاقات ہوئی تو ان سے جب سلام کیا تو وہ بتایا میں نے کہ میں پاکستان سے مشرے کو اچھا ہے لیکن پتہ چل رہا تھا کہ نہیں بول سکتے تو بڑے میں تو انگریزی میں کہہ رہا تھا ظاہری بات ہوں تو جب میں نے بتایا ہوں گے پاکستان میں پاکستان سے تو پھر انہوں نے اپنی اردو جتنی ان کو آتی لیکن ان کو جو ابرانی ہے وہ بھی تھوڑی تھوڑی آتی ہے اور کافی مطلب لغات پہ بہت گہری نگاہ ہے کہ اس کا اوریجن کیا تو کئی ان کے لیکچرس رکھے تو انہوں نے اس پر بھی گفتگو کی گاڈ کے حوالے سے اور یہ سارا کچھ تو انہوں نے کہا کہ بہت غلط تصور ہے یہ الفاظ جو آ کر ہمیں ختم کر دینا چاہیے اور گاڈ نہیں بولنا چاہیے اور کہیں کہیں بھی آپ کوئی گفتگو کرتے ہوئے خدا خدا بول رہے ہو۔ یا گاڈ ووڈ تو کوئی نہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا کہ آپ اللہ کا لفظ نہیں بول رہا ٹھیک ہے نہیں؟ کہا کہ نہیں بتا کہ بھائی یہ آپ اپنے جو لوکل کلچر ہیں ان کو بھی زندہ رکھیے جس میں خدا کے لیے جو بھی الفاظ ہیں وہ بھی زندہ رہنے چاہیے اس لیے اللہ تعالیٰ یعنی لہ الاسما الفسن یعنی فرمایا کہ اس کے تمام اچھے نام ہیں تو عربی میں ہم نام وہی بتائیں گے جو اللہ نے بتا دیا ہے توقیفی لیکن اگر کوئی اور نام ہے جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے اور کسی اور زبان میں چلا آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَهُ حسن ولی اللہ الحسن فلرحُحا وحدونفی اسماعی الحد فل اسما کیا ہے ہاں اس کے بہت سے مالی بیان کیے گئے لیکن ایک جو قوی مانا ہے نا وہ یہ ہے کہ احسا بھی مانا تخل کا ہے کچھ اسما ایسے ہیں کہ جس میں تخلق اس کی ضد ہے وہ بھی تخلق ہی ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ کا نام ہے الغنی تخلق کیا ہے الفقیر یہ تخلق ہے لیکن یہ چونکہ صفات جلال میں سے ہے اللہ کی تو اس کا تخلق کیا ہے اس کے حفظ کی بات بھی کی گئی من احصاح من حفیظہ و عالمہ یہ بھی بیان کیا ہے، من تخلق بھی تو کہا کہ صرف حفظ کر لینے پر جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے تو کہا کہ شاید حفظ کرنے سے کچھ مزید مراد ہے کہ حفظ کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے ننانوے اسما کو تو من آ تو حفیظہ بھی نہیں کہا من آح تو کہا من تخلق کا من تخلق کا بیہ تخلق تخل کا بیہا آئی آتا کل لسمن حق یہ مراد ہے آتا کل لسمن حق تو حق اس میں علیم کیا ہے نہیں اس میں غلام ہے دونوں ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعلیم الغیبی و العلام اللّام الغیوب ہیں العلیم فلاح العدم صنط و بصفت علمی ولاکن صنق و بھی یعنی صفت علم کا تخلق کرنا علم میں آگے بڑھنا رب زدنی علم لیکن علم میں آگے بڑھتے ہوئے جہالت کا اقرار کرنا تو اس میں دو طرفہ ہے اس میں دو ہے فوق اکلدی علم علیم کیونکہ جہاں بھی پہنچیں گے فوق ذی علم علیم تو صفت علم تو یہ ہے کل حقا ہو، حقا ہو. تو یہ ہے جی اور یہ جو ڈاکٹر عمر عبداللہ ہے یہ ماشاءاللہ ان کی کافی وہ ہے یعنی روحانی شخصیت ہے کافی یعنی نیک آدمی امید انشاءاللہ ہے ان شاء اللہ ہاں شکاگو میں ہوتے ہیں ویسے پھرتے پھر آتے رہتے ہیں ہاں ادھر رہلے اور خصوصاً ان کا جو وہ ہے وہ فارما کلچر اور یہ پودے لگانا اور وہ نیچر کے قریب ہونا اور یہ سارا کچھ ان کا خصوصی موضوع ہے انہوں نے شکاگو میں اپنے گھر کے گارڈن بھی بنایا ہوا ہے خصوصی قسم کا کوئی اور یہ مختلف گارڈنز کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں کہ میں گیا اسپین میں پتہ نہیں کس نے کیا بنایا وہ تو پھرتے پھراتے رہتے ہیں بڑے آدمی ہیں ماشاء اللہ بڑے آدمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے کچھ مسائل میں مغرب مغرب میں رہنے کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے بھی انسان ہو جاتا ہے اور وہ سب بھی ہو جاتا ہے لیکن بڑا آدمی بڑا آدمی ہوتا ہے پھر بھی آگے پیچھے ہونے کے باوجود لہو الاسما الحسنہ اسی کے اچھے نام ہیں لہو مقدم کیوں گیا؟ کیا حسر کی وجہ سے ٹھیک <الْحُسْنَة> ہے لہو الاسما الحسنہ یو سب بح الہو اس تقدیم ما حق و تقیر الحسن لہو ما فس سماواتی ولد وحول عزیز الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت المتحین وحیۂ مدنی پوری صورت مدنی ہے بالجما پوری صورت مدنی ہے بل اور کب نازل ہو رہی ہے کب نازل ہو رہی ہے کہا کہ اس کا جو آخری حصہ ہے جس میں خواتین کی بیت کا ذکر ہے اور اس طرح کہ جب وہ آئیں تو انہیں واپس نہ ڈٹاؤ یہ حصہ نازل ہوا ہے صلی کے بعد اور ابتدائی حصہ نادل ہوا سن آٹھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ فتح کے لیے غزوہ مکہ جس کو فتح مکہ کہتے ہیں اس کے لیے ارادہ فرما رہے تھے تو ابتدائی حصہ بعد میں نادل ہوا آخری حصہ پہلے نادل ہوا بعد بازے تو پوری صورت یک بارگی نادل نہیں ہوئی بعد بازیں ہو رہی ہے کہ نہیں اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا علم نے کا پتہ اس طرح چلا کہ مضمون سے وہاں آگے آ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے اب اگر خواتین تمہارے پاس ان تم کو لوٹانا نہیں ہے تو اس کا مطلب معاہدہ برقرار ہے اور پہلی والی آیات کون سی ہے جو حضرت ہاتب ابن بھی بلطہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خط لکھا تھا فتح مکہ کے موقع پہ خبر دی تھی اس وقت نازل ہو رہی ہے تو اس وقت معاہدہ ٹوٹ چکا تھا بات باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں تو معلوم کیا ہوا کہ ابتدائی آیات معاہدہ ٹوٹنے کے بعد ہیں وہ والی آیات معاہدہ ٹوٹنے سے پہلے ہیں اور انہی آیات نے آ کر اس معاہدے کو خاص کر دیا تھا اس میں ذکر نہیں تھا مردوں اور خواتین کا الگ الگ ٹھیک ہے لیکن ان آیات نے آ کر کیا کہا کہ اب خواتین کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا آپ جانتے ہیں نا سلح ادبیہ میں جو پیکٹ ہوا تھا اس کی شک کیا تھی کہ جو بھی مکہ سے مدینہ آ مدینہ والے اسے لوٹائیں گے تو کیا خواتین کو بھی واپس گے؟ اللہ نے کہا کہا کہ نہیں گے. فلا اچھا ابتدائی آیات جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں قصہ جانتے ہیں نا کہ ہاتھ ببن ابھی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بدری صاحبی ہیں اللہ کے نبی نے یہ سارا معاملہ خفیہ رکھا تھا کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم لشکر کی تیاری کر کے دس ہزار آدمیوں کو لے کر آ رہے ہیں اور انہوں نے خبر دے دی ایک خاتون کے ذریعے پیغام پہنچائے وہ ابھی ہم حدیث پڑھیں گے لیکن اس میں جو اہم بات ہے نا کہ اس حدیث کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ عموماً بیان نہیں کیا جاتا اور وہ بڑا زبردست ہے وہ عورت جو پہنچی ہوئی تھی کہ جو پیغام لے کر جا رہی تھی مکہ وہ عورت کہاں سے تھی اور وہ واپس کیوں جا رہی تھی وہ عورت کون تھی ٹھیک ہے اس کا نام سارا تھا اور وہ کیا کرنے مکہ آئی تھی تو یہ قصے کا ایک ایسا حصہ ہے جس سے آپ کو اللہ کے نبی کے اخلاق اور کفار سے تعامل معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ صرف حصہ وزار کا رولا یعنی آزاد کردہ عامر ابنفی ابن ہاشم ابن اط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام عورت آداد کردہ آئی اللہ کے نبی کے پاس مکہ سے مم مکتہ مدینہ وہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم يتجهز لفتح مکتہ آپ تیاری فرما رہے تھے اس وقت فتح مکہ کی فقول کہ مسلم مسلمان بن کے نہیں آئی قولت عربک طولت اللہ کے نبی نے پوچھا پھر آئی کیوں ہو کہا کہ آپ گھر والے ہیں عشیرا ہیں ہمارے موالی ہیں یعنی ہمارے سردار ہیں قرآن ہیں وَقَدْ شدید حاجت میں مبتلا ہوں فقر و فاقہ پیسے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس آئیوں تاکہ کچھ پیسے دیں اللہ کے نبی سے ہم نے پوچھا مکہ کے نوجوان کہاں گئے یعنی وہ مجالس لگایا کرتی تھی گانے بجانے کی اور مکہ کے نوجوان آتے تھے اور وہ بیٹھ کے سنتے تھے وقانت مغنیہ لیکن ابھی نے پوچھا ان کا کیا ہوا اینہ انتی من شباب اہل مکہ تا وقانت مغنیہ فقالت اس نے کہا ما طلب منی شیئن بعد وقعت بدر بدر کے بعد سے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو لگا تھا اس پہ جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ اپنا سر نہیں دوں گا جب تک بدلہ نے اس شدید غم تھا نا تو وہ جو مجالس لہب و لائف کی ہوتی تھی وہ کہہ رہے ہیں بدر کے بعد بند ہو گئی ما طالیبہ منی شعیون بعد وقاتی بدر اب آپ دیکھیں اگلی بات اصل میں اہم ہے اب یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہاں گئی تمہارے یہ جو گانے بجانے اب وہ آئیے پیسے لینے کے لیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال تو یہ کیا لیکن ہو سکتا تھا نا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک تو وہاں یہ لاہو لائب اور فسق و فجور کی مجالس لگاتی اور پھر یہاں پیسے لینے ہم سے آ گئی کہ وہاں وہ مجالس بند ہو گئی ہیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی سے ہم نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد المطلب و بن المطلب یعنی بنو حاشم کے جو افراد وہاں موجود تھے ان سب کو اللہ کے نبی نے ترغیب دی کہ اس کو دو کچھ اس کو دے دلا کے رخصت کرو فقصوها اس کو پہننے کا بھی دیا وہ حملوها اونٹ بھی دیا اور سواری کے لیے سارا کچھ وہ آتا ہوا کافی اس کو اس کی مدد کی اب یہ واپس جا رہے تھے تو حاتب بن عبید بن ان کے پاس آئے اور ان کو وہ خط دیا فاتاها حاتب بن ابي بلتاعہ فكتب ماها كتابا الى اهل مکہ تا واعطاها 10 دنانیہ علا ان توصل ال کتاب الا مکہ اس بات پر دس دینار بھی دیے دینار سونے کا ہوتا ہے درم چاندی کا ہوتا ہے تو سونے کے دس دینار اس کو دیا وہ کتب فل کتابی اور کتاب میں انہوں نے یہ لکھا مکہ اور پیغام کے یہ راز افشا کیا تھا یعنی جنگی سٹریٹیجی کے اعتبار سے خیانت تھی بہت بڑی یعنی عموماً اس کی سزا یعنی جنگ میں کیا ہوتی ہے موت ہوتی ہے لہذا سیدنا عمر نے جو کہا تھا وہ اسی بنیاد پہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کر دیا فخرا جت بھی ساراتو. وہ نکل گئی اس کو لے کر اور اللہ کے اور یہ سارا نے بھی یعنی بظاہر کی بات خیانت کی تھی کہ اللہ کے نبی اعظم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا سارا کے ساتھ اور وہ ہم ایک پیغام لے کر بھی بحر جا رہی اخبر <حَاطِبًا> تو اللہ کے نبی کو خبر دے دی گئی کہ ہاتب نے کیا کیا فباط رسول وسلم یہ پانچ صحابہ بھیجے وہ قالا آپ نے جگہ تک بتائی کہ کہاں وہ عورت بیٹھی ہوگی جس کے پاس تم نے پہنچنا ہے کہا کہ مدینہ کے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے اس کا نام کیا خلو سبیلا اور پھر بھی اسے جانے دینا خلو سبیلا اسے جانے دو اسے کچھ نہیں کہا لگے نبی صلی اللہ کے نبی اگر وہ نہ دینا کتاب پھر اس کی گدر اڑا اللہ کی قسم نہ ہم جھوٹ کہتے ہیں نہ ہم سے جھوٹ کہ یعنی رسول نے بتایا کہ اور اس کے پاس سے نہیں نکلا تو ہم ابھی بھی جانے ہو نہیں سکتا لہذا ہم نہیں جائیں گے پھر کیا ہوا وسلّی فہو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گدن اڑا دینا اس میں بھی اشارہ یہ تھا کہ وہ کتاب تمہیں نہیں ملے گی اصلا لہذا تم اس کی جب گدن اڑانے گے پھر وہ تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے تو لہٰذا سئی فہو و اللہ غورب تو انوقک ٹھیک ہے فلما روۃ الجد جب اس نے دیکھا کہ معاملہ سیریس ہو گیا روت الجد اخرجتیا زبابہ کس کو کہتے ہیں ذخائر کو ذخائر کس کو کہتے ہیں یہ جو چٹیا ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے زو یہ جو خص... خص... بے... یعنی اس طریقے پر جو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار میں آتے چار زو تھی سے برات کیا ہے یعنی بالوں کی ایک لٹ کہا کہ ایک کان کے اس طرف نیچے اور ایک کان کے سے چار ہو گئی نا دو ادھر دو ادھر تو یہ جو اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا یعنی بال لمبے ہو جائے تو تھوڑا بیچ میں سے کان نکال کے اور ادھر اور ادھر اور کبھی اس کو گو اس کو کیا کہتے ہیں زو آبا زو آبا اس کو ذخیرہ بھی کہتے ہیں آپ فکر پڑھیں گے کہ قدوری کی عبارت ہے عورت پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی چٹیاں کھولے غسل کرتے ہوئے اگر ادا شاہ اگر پانی جو ہے وہ اصول شعر تک پہنچ جائے تو زعاب کے اندر اس نے چٹیا چوٹی کے اندر جو ہے وہ کاغذ وہ رکھا ہوا تھا کافی یعنی یہ بھی آپ دیکھیں تو صحیح جگہ چھپا ہے نہیں ملا تو کیا وہیلحہ و رجا ابن کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الكتاب قال القابلم ابھی بلطانے کا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کفر کی وجہ سے میں نے نہیں کیا ما کفرت منذ تو ولا اسلم منذ کا جب سے آپ کے ساتھ خیر خواہ یعنی نصیحت کا تعلق ہوا ہے میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا غشت منذ تو جب سے انہیں چھوڑا ہے قریش کو میں ان سے محبت نہیں رکھتا مہاجرین میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو ان کے وہاں عشیرہ کو بچا دے گا گھر والوں کو وکن تو غریب فیم اور میں فی الحقیقہ اصلم قرشی نہیں ہوں باہر سے آیا ملحق ہوں ٹھیک ہے وکن تو غریب فیم وہ کہنا اہلی بہین وحران <غَهْرَانَيْهِم> ہی ہیں والے ان کے پاس ہی ہیں فقشی تو اعلیٰ اہلی فورت تو تو میرا ارادہ یہ ہوا کہ ایک احسان کر لو ان پر آخن و قد علم تو یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اللہ کا ذات تو ان پر آنا ہی آنا ہے اب وہ کتاب ہی میری کتاب سے کچھ ہوگا کچھ بھی نہیں فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذره عذر يعذر किसी का उधो قبول करना وعذره ونزلت هذه الصوره وتنهي يا سوري تنها حاطبا عما فعل وتنهى المؤمنين ان يفعلوا كفعله فقام عمر الخطاب فقال رسول الله صلى الله دعني اضرب عنق هذا المنافق دعني اضرب هذا فقال فقال رسول اللہ اللہ وسلم وما يدريك يا لعل اطلع لعل لعل على فقال ما یہ ہے پورا اس کا شان نزول جس پر یہ صورت نازل ہو رہی ہے ابتدائی حصہ یا آمنو خطاب اہل ایمان سے یہ ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون ایلیہم بالمودد ان کی طرف مودد کے پیغام بھیجتے ہو ہو جاری ہے لا تتخذوا نا پکڑو عدوی وعدوکم اتخذہ کے دو مفعول آتے ہیں تو دوسرا مفعول کہا ہے اولیاء نا پکڑو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست ولی کس حال میں یعنی تتخذون میں تتخذون جو واو کی ضمیر جو جمع کی ہے جو فائل ہے اس کا حال کیا ہے تلکن علیم بل اس حال میں کہ تم ان کی طرف بھیجتے ہو مبت تو کہا کہ مبہ کیا ہے بے محبت کے پیغام یعنی ان رسول اللہ فخر کو قد کفر یہ بھی واؤ حالیہ ہے حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں کس کا بیما ہے حکم الحق اس کا جو تمہارے پاس حق میں سے آ گیا اور کیا کیا انہوں نے یخرجون الرسول رسولہ یہ بھی جا اکم میں جو کم کی زمین سوری کفرو کے اندر جو واو کی ضمیر ہے اس کا حال ہے کفر کیا کیا کرتے ہوئے کفر کیا یو الرسول اور رسولہ و ای اکم. نکالتے ہوئے تمہیں اور رسول کو رسول و ای اکم. اور تمہیں کس وجہ سے مفول لہو کیا کیوں نکالا ان اي لين ان, ان تؤمنوا بالله ربكم صرف اس وجہ سے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے ائے اللہ پر جو تمہارا رب ہے ٹھیک ہے ان کنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي کہا کہ اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرتے ہوئے حال ہے ابتغاء مرضاتي حال بھی ہو سکتا ہے مفعول لہو بھی سمجھ ا یعنی میری راہ میں جہاد کرتے ہوئے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے یا میری رضا تلاش کرتے ہوئے جواب شرط کیا ہے کہا کہ محضوف ہے یادلو علیہ ما قد تقدم وہ تقدم کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذو یعنی انکنتم خرشتم جہادا فی سبیلی وابتغا مرضاتی فلا تتخذو عدووی وعدوکم اولیاء تو میرے اور اپنے دشمنوں کو نا بنایا، تو جواب ہے تقدم جواب جواب نا ما قبل نہیں ہوتا جواب شرط اگر ما قبل ہو تو وہ ہوتا بعد میں ہی ہے ہم یہ کہتے ہیں محذوف ہے اس پر دلیل کیا ہے یعنی وہی ہے جو پیچھے آ چکا ہے لیکن جواب شرط نہیں ہے وہ جواب شرط کیا ہے معذوف تو صرف یہ کیا ہے یہ جو پیچھے آتا ہے نا لاتو ادو اکم اولیام بال اسی کا بدل ہے, تسرون کا بدل ہے تسرون تم چھپا کر بھیجتے ہو اسرارن ان کی طرف موت چھپا کر کیا مطلب وہ جو عورت آئی تھی اس کے ذریعے وہ انلم یہ جو با آر تسرون المود بھی ہو سکتا ہے اللہ کا با زائدہ لگا یعنی اور جو ہے وہ جزب میں کیوں ہے تو ہے لیکن سکون کی علامت ہے جزم میں کیوں کیا تو سمپل یف ال ومن ومن ومن ومن ہے نا من الاسماء میں سے جو دو فیلے مدارے کو جنم دیتے ہیں شرط اور جواب شرط کو اگر جواب شرط فیل مدارے آ رہا ہو دس اسماء میں سے دس اسماء آپ نے پڑھے ہوں گے نا من مہما اور این این ہیما انا متا یہ سارے کیا ہیں اسماء ہیں جو کیا کرتے ہیں تجزم و لئی دو مدارے کے فعل کو جنم دیتے ہیں الشرط و جواب و تو لیکن یہاں کیا ہے فقد چونکہ آگے جملہ اسمیہ آ رہا ہے اور قد آ رہا ہے قد آ رہا ہے سوری تو قد اگر آ جائے جواب شرط میں تو اس سے پہلے فال لگانا ضروری ہے اور میں یعنی من منكم تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا ہو کی ضمیر کیا ہے القا المود و اِسرا المود فقدوا صبیل تو رستے کے سوا کہتے ہیں درمیان کو رستے کے درمیان سے بھٹک گیا ہے سمجھا ادھر ادھر نکل گیا ایک سیدھا رستہ ہے جس کے درمیان میں چلنا ضروری ہے وہ اس درمیان میں نہیں رہا ادھر ہے یا ادھر ہے فقط ضل تو یہ صورت جو ہے علماء نے کہا کہ ولا اور برا کے بیان میں سب سے جامع صورت ہے الولاء والبرا جو آپ نے اس طرح سنی ہوگی اہل حدیث اور صلفی حضرت بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں الولا والبرا تو الولاء والبرا کیا ہے کہ من احب اللّہ و آط ومنع منع فقد فقط استقمل سورہ محدم میں بھی یاہی الدین بہت سی جگہوں پہ اللہ تخل الیہود اولیہ اللہ تقید القافرین الدین اولکفار اولیاء ٹھیک ہے اور بھی بہت سی جگہوں پہ لیکن یہاں خاص طور پہ شروع میں آپ دیکھیں اور یہ وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں پھر بتایا ہے کہ کس کے ساتھ دشمنی ضروری ہے اور کس کے ساتھ دشمنی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے آگے باقاعدہ بتایا جائے گا نا کہ الله عن عنظین اور لاحکم اللہ ٹھیک ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوا خصوصاً ولاء وبرا کے اعتبار سے یہاں خاص طور پہ آ رہا ہے تو ان یہ آیات جو بہت زیادہ اس میں تاکید ہے اور شدت ہے اور کیوں تاکید اور شدت اس لیے کہ جس وقت یہ نازل ہو رہی ہے نا گویا اب حجت تمام ہو چکی ہے یعنی فتح مکہ کا موقع ہے یہ اب تو اللہ کا عذاب کا وقت آ چکا ہے لہذا جو کافر ہے وہ کافر ہے ان بین تنہلی کا منحل کا ان بین من و یک منحیہ امبینہ تو اب لہذا اس سے کسی قسم کی دوستی نہیں رکھی جا سکتی بات واضح کہ نہیں دلی تعلق نہیں رکھا جا سکتا باقی ایک دلی تعلق وہ ہوتا ہے جو کسی <متحدث> صفت کی وجہ سے کسی سے ہو جائے بس یہ بات ذہن میں رکھنا <متحدث> وہ ہو سکتا ہے یعنی مثال کے طور پہ میرے چچا ہیں وہ ہیں کافر تو چچا سے آپ کو محبت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے سمجھا رہی <متحدث> کہ نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ سے کے لیے کیا ان کلّۃ تحدیمن احبتا تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام ابا تعلق تو کسی سبب سے بیوی بی غیر مسلم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہاں تو بیوی بی کے لیے ضروری ہے <متحدث> محبت کریں وہ بینکم کیا ہے مودّتَََََََََََََََََََ و تمہارے اس كے درمیان مودت یعنی محبت رکھی ہے تو اچھا ايک غیر مسلم ہے اس کے اندر ایک اچھی صفت ہے صفت صدق مثلا سچ بولتا ہے اس وجہ سے اس سے محبت ہو سکتی ہے اس صفت کے اعتبار سے سمجھا رہى ہے كہ اس صفت کے اعتبار سے اگر ہو جائے گی کہ وہ کافر ہے وہ آنا ہين نہ کافر یہ شہ ایگزام کو دین سے بھی نکال دے دیں گے کہ نہیں ہو بھی سکتا ہے یعنی کچھ سیکولر حضرات میں یعنی جن کے ہاں دین م... یعنی کیا مطلب ہوتا ہے اس کا آپ کی محبت کافر سے کبھی بھی خالص نہیں ہو سکے گی کیوں اس کے اندر ایک ایلیمنٹ کفر کا ہے لہذا آپ کی محبت ہمیشہ جزوی رہے گی کلی نہیں ہو سکے گی لیکن اگر کلی ہو جائے محبت یعنی نفرت کا کوئی ایلیمنٹ نہ رہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو ایمان کو کچھ نہیں سمجھتا اس بنیاد پر اس کے تعلقات نہیں ہے تو من اعطا و ومنع آل اللہ و احب اللہ و اللہ کی کیفیت نہیں ہے اس میں ایک کافر سے جزوی محبتیں ہو سکتی ہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں بات جزوی محبتیں ہو سکتی ہیں محبت اس کا کلی احاطہ کیوں نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کافر ہے رسول اللہ یہ بات ہے یعنی وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا لہٰذا اس سے کامل درجے کی محبت ہونے کا امکان نہیں ہے لہذا ہم کہتے ہیں اس سے معالات نہیں ہوگی معالات سے براد یہی محبت ہے جو ایمان کی بنیاد پہ ہوتی ہے پھر کیا ہوگی اس سے کیا ہو سکتا ہے اس سے اس سے مواص مواصادات کس کو کہتے ہیں یہ تین الفاظ ہیں معالات مواصط معاملات ٹھیک ہے علما علیہ الصربیان کے معالات کافر کے لیے نہیں ہے مواصعات کیا ہے آپ اس کے غم میں شریک ہو جائیں غم گساری ہو سکتا ہے حدیا ہدیہ دینا توفہ دینا یہ بھی ہے اس میں تحفہ بھی دیا جا سکتا ہے قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور معاملات کیا ہیں تجارتی تعلقات بھی رکھے جا سکتے ہیں کہ وہ حربی کافر نا حربی کافر کے ساتھ یہ تینوں چیزیں نہیں ہو سکتی نہ مواصلات نہ معاملات نہ معاملات لیکن غیر حربی کافر جو یا ذمی ہے یا آپ کے ساتھ امن کے معاہدے میں ہے ٹھیک ہے غیر حربی کافر اس کے ساتھ یہ معاملات رکھے جا سکتے ہیں کون سے معاملات موالات نہیں رکھی جا سکتی موالات سے مراد کس درجے کی بات ہو رہی ہے وہی جو کلی محبت کسی اچھی صفت کی وجہ سے محبت ہو سکتی ہے لیکن وہ ہمیشہ جزوی رہے گی کس سے ہاں صحابہ کیا ہوتا ہے تا تو یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہ... نے دنیا سے جب آپ تشریف لے گئے تو اس وقت بھی یہودی سے قرض کا معاملہ کیا ہوا تھا یعنی آپ نے اپنی ذرا رکھوائی ہوئی تھی جو کہ بس شعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گندم کی روٹی نہیں کھائی یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے جو ہم سوفسٹیکیٹڈ قسم کی, کی روٹی کھاتے ہیں جو کی جو روٹی بنتی نا تو صحیح طرح کی وہ بھی نہیں ہوتی جڑتی بھی نہیں ہے اس میں مشکل ہے نا وہ بنانا تو ایک حضرت عائشہ سے پوچھا صحابی نے کہ حل اکل رسول اللہ و سلم خوب عدقیق عدقیق سے بعد کم گندم ٹھیک تو انہوں نے جواب دیا ما ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ذدقی دقیق ذدیق دقیق صفت محسوس نہیں ہے دقیق کس کو کہتے ہیں گندم کے آٹے کو ہاں گندم کے آٹے کو کیا کہا جاتا ہے دقیق تو اللہ کے نبی نے دیکھی بھی نہیں خوب دقیق کھانا دور کی بات بہت تو یہ ہے شعیر جو بھی جو بھی جو ہے وہ گندم کی طرح کا ایک دانا ہوتا ہے جی ہاں تو اس سے بھی روٹی بنتی ہے ویسے وہ اچھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو جو گلوٹن ہوتی ہے کیا چیز ہوتی ہے وہ حساسیت ہو جاتی ہے سینسیٹیویٹی تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو کی روٹی کھائیں اس لیے اس میں وہ پتہ نہیں ایک کوئی شے گلوٹن ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے پہلے کسی زمانے میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ گلوٹن کیا شے ہوتی تو کسی کو سینسیٹیویٹی بھی نہیں ہوتی تھی پتہ چلنا شروع ہو گیا تو ہر دوسرے بندے کو کو گلوٹن سے مسئلہ ہے اس کو اس سے مسئلہ ہے یہ آٹا جو یہ عام سے مراد برادہ چکیوں پہ پتہ نہیں لیکن کچھ بڑی دکانوں پہ جو دودھ وغیرہ میں ہوتا ہے ہے گلوٹن ایک لیکٹوز ہے وہی نا مطلب اصل میں یہ سارے مسائل ہو اس لیے گئے کہ ہماری زندگی فطری نہیں رہی نا میں بھاگ دوڑ ہے نہ چلنا پھرنا ہے نہ کچھ ہے بالکل عجیب و غریب سلسلہ ہو گیا تو اسلام آباد میں کوئی نیا ٹریل کھلا ہے پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا جو پا پانچ ٹریکس ہیں نا جو مارغلہ اس پہ کوئی چھٹا کھلا پتہ کر کے ذرا بتانا نیٹ پہ ہاں نہیں میں سوچ رہا ہوں میں تو ابھی گیا تھا اسلام آباد میں ٹریک کے اوپر اوپر نہیں رستے میں میں ویسے اوپر تک گیا تھا پہلے کچھ عرصے پہلے لیکن اس میں ساتھ کچھ بچیاں وغیرہ تھیں بتیجیاں تو اس کی وجہ سے وہ رستے میں واپس آنا پڑا جی جی ہاتھی بنڈے اصل میں نا بھولنا بول تو خیر انسان پہ غفلت تو تاریح ہو سکتی ہے اس میں تو کوئی شک شک نہیں ہے ایک ہوتا ہے اعتقاد اعتقاد تو ہر مسلمان کا یہی لیکن گناہ بھی تو ہوتا ہے انسان سے وہ کیا گناہ ہوتے وقت وہ یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ خدا دیکھ رہا ہے اعتقاد تو رکھتا ٹھیک ہے تو ایک معنی ہے بھولنے کا کہ اعتقاد بھول جائے اعتقاد نہیں بھولتا ہے انسان اچھا ایک, ایک ہوتا ہے کہ اعتقاد بھی نہ بھولے وہ شے بھی حاضر رہے خدا مجھے دیکھ رہا ہے لیکن کوئی جسٹیفیکیشن میں اپنے اجتہاد سے کر لوں تو یہاں سیدنا ہاتھی ابن بھی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عن نہ بھولے ہیں نہ غفلت کا شکار ہوئے ان کے خیال میں ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن تھی اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس جسٹیفیکیشن کی وجہ سے میں اگر یہ عمل کروں گا تو انشاءاللہ شاء نہیں ہوگی کیونکہ انہیں اللہ پر کامل یقین اور اعتماد تھا کہ اب رسول اللہ کو فتح تو ملنی ہی ملنی ہے ٹھیک ہے جیسے انہوں نے فرمایا ہے कि व اني क्या फरमाया यानी देखिए उन्होंने क्या गया رسول الله ما كفرت منذ اسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولا احببتهم منذ فارقتهم اور پھر فرمایا کہ وقد علمت ان الله ينزل بهم باسه وكتابي لا يغني عنهم شيء فصدقه رسول الله وعذرا يعني يقول الحق وعذره اي العض تو کام غلط تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن ان وہ یہ کام کسی گناہ کی نیت سے نہیں کر رہے تھے ان کے خیال میں یہ کام ان گنجائشوں کے ساتھ جائز تھا اس لیے تو حضرت عمر کا بھی کہنا درست تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے حضرت عمر دو جلالی شخصیت کے مالک تھے اور رسول اللہ نے فرمایا بدری صاحب یہ کیا مطلب یعنی بدری صحابہ کے لیے کیا یہ کھلی چھوٹے اے معلوم معاشر تم قطف لگو ہے اس سے مراد یہ تھی کہ بدری صحابی ہے نا کہ یہ بدری صحابی ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ یہ کفر و نفاق کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے یہ مراد ہے مطلب یہ ہے جو بھی تم سے عمل سردر ہوگا اگر وہ گناہ بھی ہوا تو تم لادمن سچی توبہ کرو گے قد غفرت کا مطلب یہ ہے یعنی اب تم نے اتنا بڑا کام کر لیا ہے تم ایسے مارکے میں شریک ہو گئے ہو جو حق و باطل کا مارکا تھا کہ اب اس کا وہ اتنا بڑا بہر حسانات ہے کہ تمہاری سیاحت کو دھوتا سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ نہ سمجھیے کچھ لوگ اسے غلط سمجھ لیتے نا کہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو مرضی انہوں نے جو مرضی کیا جو مرضی نہیں کی اور مستقل آخری زندگی تک وہ خوف زدہ ہی رہتے تھے سمجھ رہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قد غفر تو لکم تمہیں انشاءاللہ توبہ کی توفیق ملتی رہے گی لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں صحابہ اس کو اس طرح بھی نہیں سمجھتے تھے ان کو اپنے بارے میں جو خوف رہتا تھا وہ سمجھتے تھے اے ملو ماشے تم قد غفرۃ القم مشروط ہے مشروط امام غذالی فرماتے ہیں بال موت ایمان یعنی وہ اس کو عموم میں نہیں لیتے تھے اس لیے خبر خوف زدہ رہتے تھے کہ موت اگر ایمان پر ہو گئی تو ہم ہم بدری صحابہ ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے سب کچھ انشاءاللہ جو گناہ ہوتے رہے لیکن شرط کیا ہے مشروط بال ایمان یا اور صحابہ نے ایسے ہی سمجھا ہے یعنی صحابہ نے اس طرح کی چیزوں کو یوں نہیں سمجھا کہ چلو جس طرح اگر ہم ہوتے تو اتنا نہیں کیا سمجھتے انہوں نے اس کو اسی طرح سمجھا لہٰذا وہ آخری وقت تک جو ہے وہ اتنے وجیلینٹ ہوشیار اور اپنے حوالے سے خاتمہ کا خوف رکھتے تھے تو اس طرح سمجھیں صحیح دن چونکہ یہ کون ہے بدری وما یدریک یا عمر لعل اللہ اطلع علی اہل بدل فقال ما ما شئتم ما شئتم فقد غفرت لال اللہ کے نبی وسلم آپ دیکھیں قد غفیر اللہ ماتن ضمبی ہی وہ مت اخر یا رسول اللہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ وما ضمبی فقال مات اخر فقلاً شکورہ صحابین جدا لما استخلفه ابو بکر على فقول فقالوا فضلغلیز فضل الغلیز یعنی شدید الاخلاق بعد أن تولى الخلافة صار لينا صار لينا جدا غير نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لأن شدته كانت في الحق ولم تكن شدته لنفسه ولذلك لو كانت شدته لنفسه لما أقر بخطائه أمام كل الناس أليس كذلك فكان يقر بخطائه أمام كل الناس أصابت المرأة وأخطأ أمره وانه كان حينما يطوف بالكعبه راجلا وهو يدعو اللهم اجعلني من القليل انا ذكرت لكم هذا الحديث ربما اللهم اجعلني من القليل فقال له عمر ويحك يعني هكذا كان يخاطب ويحك ماذا تدعو يعني اي دعاء هذا اللهم اجعلني من القليل انا ما فهمت هذا الدعاء فقال الم لم يقل الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور وَأَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ فَأَنَا أَدْعُوُ أَنْ يَجْعَلَنِيَ اللَّهُ الله هَذِهِ أَلْقِ اللَّهُ فقال عمر كل الناس أفقه من عمر كل الناس أفقه من عمر يعني حتى هذا الذي يدعو وهو رجل عادي جدا ربما يكون من البدو وهو يدعو بهذا الدعا وعمر لم يتفطن له فكل الناس أفقه من عمر وأنا رأيت عالما شيعيا بل هو رافضيا يذكر مثل هذه الأشياء في لكي يسب ولكي ينقص من شأن سيدنا عمر فقال وفي كثير من الأحيان نسي الحديث وكان يقول كل الناس أفقه من عمر وكان يقول أصابت المرأة وأخطأ عمر فمثل هذا الرجل لا يستحق أن يكون خليفاً لا يستحق أن يكون خليفاً لأنه لا يعرف شيء فهذا الرجل يعني وهو علم كبير جدا من علماء إعراق شيعاً رافضي وهو يذكر هذه الأحديث ويستدل بها على قلة شأن عمر رضي الله تعالى عنه في العلم وهذه الأحديث على الرغم من ذلك تدل على عظامته وعلى جلالته وعلى رفعة شأنه ومكانته وعلى تواضعه كيف كان يتواضع أمام الحق كان وقافا عند كتاب الله لأن مثلا لو تخيلت نفسي وأنا أخطب على المنبر وأنا أمير المؤمن مثلا وتأتي امرأة وتقول كيف تحد المهر وقد قال الله سبحانه وتعالى لو إيش ولو آتيتم إحداهن قنطار لو كنت مثلا ما كنت أقبل قول هذه المرة كنت سأقول له لها أخطأتي لأن الآية تقول لو وهذه جملة شرطية وجملة شرطية لا تدل على إيش تحقق الشرط ثم كنت سآتي بالآیات الاخرى وأقول لها ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدین فهل يمكن ان يكون للرحمن وكذلك وکذلك ها هنا لو اعطيتم احداؤن قنطارا فهذه الآیا لا تدل على انه يجوز اعطاء القناطر للمرأة في مهرها فكان بإمكان سيدنا عمر رضی الله تعالى عن ان يرد بمثل هذا الجواب كان بإمكانه ولكنه كان وقافا عند كتاب الله سمع الايه وهو على المنبر فاعترف بخطئه وقال اصابت المراه واخطا عمر اليس كذلك فهذا يدل يعني يدل على أنه قد هزم نفسه كانه خالي النفس ليس عنده نفس اليس كذلك ما ينتقم لنفسه ولا وليس عنده اي مشكله في الاعتراف بالخط بالخط كذلك أنا رأيت هذا الرجل الرجل قبيح جدا وكل ضبط هو يفعل هكذا يفتح الكتب انا أقرأ من البخاري وأنا أقرأ من لا أدري شو وبعد ذلك يستدل بالأهديث على تنقيس الصحبة انا نسيت في الحقيقة أنا لا أذكر أسمى هؤلاء الرجال مثل يعني سمعت كنت أسمع في زمن من الأزمنة مثل هؤلاء الناس عشان اشوف ايش يقولون وايش كيف يستدلون بالاحاديث ولا نترك يعني وجدتهم قبح يعني في الحقيقه سيئ الادب كيف يعني يستطيع انسانا يقول مثل هذا الكلام عن اعظم ملك وخليفه عرفته التاريخ لي سجد كل الناس حتى في زماننا هذا غير المسلمين الذين لا يؤمنون ولا يسلمون يعترفون بأظمة أمر أمر هذا وهذا الأعهد الذي امتد لمدة 12 سنة هذا الأعهد لا مثيل له في التاريخ الإنساني كل الناس يعترفون بهذا الشيء فالذي كان يدير هذه المملكة العظيمة والدولة العظيمة هل كان غبي؟ وهل كان, قلة يعني هل كان عنده قلة علم لا وهذه الأشياء مثلا الذي يعني يعترف بها غير المسلمين أظمة عمر في الحقيقة الإمام الغزالي يقول هذه الأشياء لا تدل على الأظمة الشيء الذي يدل على العظمة هو إيمان عمر والتواضع عمر والتزكية نفسه وهزيمته لنفسه وليس كذلك هذه الأشياء في الحقيقة تدل على عظمته أما الإدارة كما يقول الإمام الغزالي وإدارة السلطنة والعدل هذا ما يقدر عليه غير المسلم أيضا ولكن لا يقدر على ما يقدر عليه عمر وهو تزكية نفسه والإيمان بالله سبحانه وتعالى العميق و... والإ... والإعتراف بخطأه من يستطيع هذا الشيء إذا كان امير المؤمنين ويملك ويحكم نصف الكرة الأرضية سيدنا عمر هذا هو في الحقيقة عمر بن ابي اسبرسبكتيف تركي انا في السؤال هذا في الحقيقه حياه رحمه الله الله لا, لا. لا. حيات لمحمد يوسف الكامل هذا ليس فيه يعني ان تقرأ عن سيدنا عمر لا مثلا هناك ابواب باب الزهود باب الورع باب الجهاد وفي كل هذه الابواب يأتي ذكر الصحابه المختلفه وفيهم عمر رضي الله تعالى عنه ف هذا الكتاب هو كتاب في أكثر من مجلد ربما في اربع مجلدات باللغة العربية لا لأنه ربما أنلفه باللغة العربية ثم ترجم هذا الكتاب فيه مثل هذه الأشياء فيه مثل يعني الزهد والورا والتوکل والتقوى ومثل هذه الأشياء أما الكتب التي كتبت على سيرة سيدنا عمر فهذه الكتب تتحدث كثيرا عن خلافته وعن إدارته وعن نظام الملك الذي كان يمشي عليه في دولته ومثل هذه الأشياء ولكن يتحدث أيضا عن سيرته الزاتية وعن ورعه وزهده وتقواه هذه الأشياء توجد مثل الكتاب لشبل نوماني الفاروق الفاروق وهو كتاب شهير جدا مم. سيدنا عمر أين كنا؟ نعم يا شيخ اقرأ لينا كنت تقرأ بالأمس ونحن تركنا في الوسط وأنذرهم يوم الآزفة يوم القيامة وأصل معنى الآزفة القريبة من آزف الرحيل كفرها أزفا وغجوفا دنا وقربة ثم جعلت اسما للقيامة صور من حياة الصحابة هذا الكتاب ربما كنت تعرفون هو عبد الرحمن رافض باشا وهو من علماء دمشق وهذا الكتاب يتحدث عن الصحابة المغمورين الذين لا نعرفهم كثيرا وهو أيضا كتاب مفيد جدا صور, صور جمعوا صورة صور من حياة الصحابة ايش أنا ذا قال صور من, من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين أيضا له كتاب صور ولغته قوية جدا وهو من الأدباء لغا اذا قرأتم لغتاو فما شاء الله على هذه اللغا لغا جميلة جدا وقوية ومتينة وادبية اه في مجلد واحد صور من حياة السحابة صور من حياة التابعین صور من حياة الصحابیات صور من كل هذه القطب عليكم ان تقرؤوها اذا كنتم تريدون ان تقرؤوا العربية باسلوب ادبي راقن فهذه الكتب مفيدة لبدا كثير من علماء دمشق وعلماء الشام ينسحون بهذه الكتب ولهو أيضا رواية رواية أيضا بأسلوب أدبي لا أدري يش يسموه أنا قرأته رواية نول دكتور أبد الرحمن رافت باشا من ذا صفر رهيل كفرها ازفا موظفا تنا وبطروه قد بها بالاضافه الى ما من عمر الدنيا او لباب القيام اذ القلوب لدى إذ يعني في الحقيقة ازف هي الصفة للقيامه ولكن بعد ذلك جعلت اسما للقي... للقيامه لقربها بالإضافة الى ما مضى من عمر الدنيا من صدورهم متشبثتم بحلوقهم والحناجر جمع حنجور او حنجره من يقلقلون قاضمين ممسكين عليها لا تخرج مع لا تخرج مع انفسهم ممسكين على ماذا ممسكين على القلوب ممسكين عليها لكي لا تخرج القلوب من الحناجر ولكن هناك راي اخر لذكره الامام ابن كثير رحمه الله تعالى كاظمين أي كاظمين الغم والحزن والحسرة في صدورهم هذا أفضل والله أعلم لأن الكاظم يأتي بمعنى هذا في القرآن في أكثر من مواطع مثل كوالكاظمين الغيثة والعافين عن الناس والله أعلم وكذلك عن سيدنا يونس إيش قال آآ آآ لا تكن كصاحب المحوت إذ نادى وهو مكذوب نفس المادة إذن هذا وهو مكظوم مم. كما ينصف صاحب القربة فمها لألا يهراث الماء مم. وهو كناية عن شدة الفزع فزع وفرط الغم ما للظالمين من حميم قريب مشفق يقال احتم فلان لفلان أي اهدد أي تحمس فكانه الذي يحتد حمايه يحتد يحتد فكانه الذي يحتد حمايه لذويه لذويه لذويه لذويه ذو ذا ذي للواحد ذوا زو ذوي زوي ذوي زو لذويه اي لاقربائه ومعارفه واصدقائه صح الذي يحتد حمايه لذويه ومن لیکن الرجل حامده ولذا فسر الحميم بالصديق ولكن في الحقيقة في هذه المادة في هذه الحروف الأصلية هناك معنو الحرارة والسخونة لماذا لأننا ايضا نقول فرنشپ الفائر مثلا فکأنه يحتد ويتحمس من أجل نصر صديقه وحميمه لیسا جدا؟ يعلم خائنه الفعل اي هو تعالى يعلم النكره الخائنه كمصاحقه النظر الى ما الله عنه وما تخفي الصدور اي والذي تخفي الصدور من المكنونات فيجز كل يجزى فيجزى كل نفس بما كسبت وما كان لهم من الله من واق من دافع يدفع عنهم عذاب الله ويحفظهم من من يقال وطوب بحايه اي صانه وحفظه وملعانه ما يحبوه وهو بعید شرین للمكذبین ولقد ارسلنا موسى بآیاتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كالذا فرعون وهامان من آل فرعون والقارون وقارون من بني اسرائيل ان قارون كان اش قارون كان من كيف تبدا ان قارون كان من قوم موسى قال ان رجل في الدنيا انا ذاك فقالوا ساحر كذا فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوه يقول ابن كثير عليه الرحمة ينقل عن سيدنا قتاده أنه قال هذا القتل القتل الثاني القتل الأول كان قبل ولادة سيدنا موسى عليه السلام وبعد أن تبناه أي جعله ولدا له ترك قتل أبناء بني إسرائيل ولكن لما بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى إلى فرعون بدأ يقتل أولاد بني إسرائيل مرة ثانية فهذه المرة الثانية لماذا؟ لأن موسى عليه السلام قد وصل إليهم رسولا ليس كذلك؟ أقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساؤهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال أي إلا في ضلال لا يفلح لا يصل إلى مراده وقال فرعون ذروني أقتل موسى واليد ربه يعني في الحقيقة حتى الآن هناما أقرأ مثل هذه الآيات يأتي في بالي أن فرعون هذا كان يلعب كان يلعب لأنه الآن في هذه الآيات يقول لملائه ولمشيريه أني أريد أن أقتل موسى ولكنكم تمنعونني أليس كذلك؟ وقال فرعون اذنوني أقتل موسى لماذا أنتم تمنعونني من قتل موسى؟ خلوني يعني بالعامل خلوني أقتل موسى وفي مكان آخر يقول الملاء لفرعون وقال المله من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك هنا الملو يطلبون من فرعون لماذا أنت تترك موسى حيا منذ زمان وهو يدعو الناس ويفسد في الأرض ويريد أن يغير الدين وأنت تركته حيا وهنا يقول, ها هنا يقول زروني أقتل موسى أي شيء تمنعك من قتل موسى يا فرعون لماذا لا تقتله يبدو الله وهذا ما ذكروا بعض المفسرين إشارة أنه كان يحب موسى أنه في الحقيقة کان يحب موسیٰ اما, اما لأنه كان نفس فرعون الذي تبنه هذا الرأي الأول فهنما تبنه صار مثل ولده وتربى في بيته وفی حجره یلی سکت ذلك فمن اللازم ومن العادي جدا أن يحبه والرأي الثاني أن هذا فرعون هذا هو ابن ذاك الفرعون الذي تبنى موسیٰ فإذا كان ابنه فانه قد اللعب مع موسى وتربى مع موسى وكان موسى بالنسبه له كاخ اليس كذلك فهو ايضا يحبه فهو هكذا يلعب في بعض الاحيان يقول انا اريد ان اقتل موسى ثم لا يقتل ثم يطلب منه الملب لماذا انت حتى لم قتل فليس عنده اي جواب فلما ولد ليش موسى عليه السلام بعد ان هزم بعد ان هزم السحره في مصر لمدة طويلة ولذلك كان يأتي العذابات المختلفة فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء آيات مفصلات فيقول المغصون والمؤرخون أيضا أن موسى مكث في مصر بعد هزيمة السحراء مدة طويلة فلماذا تريك مدة طويلة وهو في ظن فرعون وفي ظن الملاء يفسد أليس كذلك؟ فلماذا لا يقتلوه ولم يحابل أن يقتله ليش؟ هذا هو السؤال هذا هو السؤال والله على فيبدو أن فرعون لم يكن يريد أن يقتله ولذلك هناك شيء آخر الذي يدل على هذا هناما جاء إليه سيدنا موسى وهو في على عرشه وفي مجلسه فقال إيش؟ وفعلت فعلتك التي فعلتها وهو لا يريد ان يذكر الملا بقتل موسى لذاك الرجل لانه لو ذكرهم لطلبوا قتل موسى قصاصا اليس كذلك فقال وفعلت فعلتك التي فعلت حتى لم وقتلت نفسا وقتلت نفسا لم يقول هذا هذا ما الله وقتلت نفسا فلنجئناك من الغم وفتناك فتونا ولكننا فرعون عرض بذكر القتل ولم يسرح به لیسا کذالی؟ لماذا؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين فكل هذه الاشارات تدل على ایش؟ تدل على ان فرعون والله اعلم لم يكن راضيا بقتل موسى لماذا لم يكن راضيا بقتل موسى؟ لینه والله اعلم والله اعلم كان يحب يحبه او كان يميل اليه او بحكم المعاشرة والمجانسة <سؤال> <سؤال> دو نمبر ہی کر رہا ہے ایسا نہیں ہوا اس لیے آپ دیکھیں جادوگروں کو فوراً لٹکا دیا جو مسلمان ہو گئے تھے موسا علیہ السلام کو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے وہی میں بتا رہا ہوں کچھ لگ رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے یعنی فروغان کے یہاں بھی کچھ مسائل ہیں اور وہ نفسیاتی طور پہ یعنی نکالنی پڑے گی نا نفسیات اسی طرح انڈیوس ہوگی اللہ وعلا.